کی بخاری دا مقرر غیر مقرر غیر مقرر صرف جواب نے آیات راوع, آیات راوع, آیات راوع مقصود دارے چلے آیات میں قید و سفر پر آیات کی دا اشترازی نے اتفاق کیلے رنگ پہ حضرت کی بھی دی. حضر جائے دیتا ہے فا پہ حدیث پہید رنگ پہ جائے بھی اپنے حدیث و دخبران بخلاف رہے چلے مقصود تقبیق شہدیت میں سے شکل تقبیق بیند آیات و الحدیث آیات قید سفر پانے انکوں تمہارا سفریں سفر پانے سفر اتاس و قاتب مرشن مندر ری فرحان و مقضوبہ معلوم بدا ہے کہ تحقق د اور عرض بدہ اپ حضر مالک زبا ملا کا باجوا ذرانت ہزار اور خیر نو سفر زاد اتفاقی میں اعتراض کی اور یہ حدث عام میں میں روایت کرتا تھا نا کہ امام ابن حنبل نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی大変 و ماجید نے کہا کہ حضرت وہ یہاں نے کہنے لگے اور اللہ تعالی و و ان هم من ابراہیم رحان وبیر السلام سوال کو باراب قفیل اسلام او درام سے اسلام دے و جواب ایک حدیث کی دکل سمنت ہے انشارت کرام این واحدی دی ہر قرف سمن کے سیشہ کی, کی معجل ہوئی وزر برام سیشہ لکخوز القفیل او دارا ہر کو مدر قفیل دے دکل دے دکل دے دکل کمراسات مرادی مسلم چاوہ مسلم یہی دے مسمنت مسمنت کے باتی دن سیشہ جہا رام سل بابا رواه ابن داود غران الصلاح في وحدثني اعطاءه عن ابي طالب عامر بن جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لاجت تارك الره وبند ثواب سباره محمل المزمه هنا قال ارنا ان تصبنا ودقا او ذاتين قال ارحمني تاقم قالوا كانه ما كانه زان وان كانك كثير الثواب لك خا دون عليه ہارو کیا بندہ ہن سالہ سنگھن کے انساب وکری لے سب کو سلام کروا و ہا انت اجمل العالم ایک کے صدرانہ او کو روح نبی واسطے تو پلا رنا موتبنا و سابن ابا غارال موتبن غانا كويتو و تير علو و سيتر اي نو حالا المن رو متفند مرتاح درا دراہ کے مرتاح با ہونا نمبری تید راہن نے بیندفاہ ماتل ماتل منافعی میں نے دلگئی لیکن دار اس شامدہ حریص دادہ اگر کو تاگید آگئی خودر نے رہا دی کی تنسیس راہی دے پہ اندفاہ مردہین بلدہ شاہد نے کی بین اپخا ہی لی راہن کو مارل دے دارے کو ایواز دنفاکہ کیا لی پہ ایواز دمیل کیا چلا دی بین اپخا دے مارل میگی شدر راکب او حالب مردہین حاوی دل کر لو بو اور اور گئی منظ کر شروق تھا یہاں کی غریب چلامر شرط لیب شرط منہ لی نہ فيا هذا ترى محمد بن قاده قرانا فقرانا كریان شاهد النبي فراده الله تبارك وتعالى ان اظهر يرك من ابانك ترى برهنا فيا هذا ترى محمد بن قاده قرانا فقرانا كریان شاهد میں اکیلا ہوں اسے کہہندو ہوں خلاصہ دل کر اچھا ہے اور یہ حق تناقض ہے دادا تناقض ہے یہ رائنے کا معنی برائے معنی اثراتائے قرآنی تارا رسول میں راجہ طلب المراحن والمتاهین او بینے پسکی چھے کم من کرو اور با مقسم کرو بازی کرکی چھے ماہ بخاری مصد رکھ دے فاو شاہ باشی اور سایمی دکھرکی چھے سو دا ماں تبرین چھے خوال دم را مرتحین ماں تبر دے راہین مرتحین راشی فا ماں بیند راہین مرتحین چھے جی تو مصر راہین وی تاسا ماں دمارین و خود فیوز اگر وہ دوار نسو دینار کی اگر وہ شر دینار کی اگر وہ شر دینار کی لیکن قول دو مرس این جدک داغل فرشاہد تھا چی داغل مرخوناکو منزر شاہد اگر مقالی با منع قد کچی واجد آن دے داغلیہ کچے کم مدائی ہو ناغل فرمین لی چی کم مدائی ہو ناغل فرمین دے لیکن قصرات اکردائی کی مرتہیں متعدید عدالت قتلای دامر ہونا ما سفرتن 50 دینار جو تھا زمانہ 5000 دینار لگا متعدید زیادہ شزرات دینار زیادہ تھا وہ بایسے اچھا مل کر لے تم گو حافظ کی مرتہی جسمہ پتال شر دینار کو دینار جناب قسم با قسم اما مر را ہے اور حدت نے فرمایا ابن یحیی حدت نے عاطی نے اسم دیوس کو مدعی مرزاہن واہ چنگراہن واہ کی تفصیل میں تھے ان مدالے نے فارق اسم دیوس کو مدعی مرزاہن کو راہن کو مرزاہن فارق ادا نے ابادے فقدا میں لے یا نریاتہ مدالے ترن فدا نہ یمینال اور ارون کو نہیں تو ہوش پھتگی ہے اس سے ہے ان اللہ نے تمام دیا ترا کو بلدی مدینے والے میڈیا و بینا راجین دی بینن کا تمام ہے بیرم او مکاوہ درا فقال <تصفيق> رسول الله صلى الله عليه وسلم